قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قد ظللت يسا وما أنا من المفتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إني الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو إن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله العلم بظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رحم ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل تَعْمَلُونَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہو مجھے روک دیا گیا ہے اس بات سے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی کبھی نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں بھٹک جاؤں گا اور کبھی راہ نہیں پا سکوں گا تم ان سے کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے اب میرے پاس وہ چیز نہیں جس کو تم مانگنے میں جلدی کر رہے ہو فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی صحیح فیصلہ کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا آپ ان سے کہیں اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارا فیصلہ ہو ہی جاتا یقیناً اللہ ظالموں کو بہتر جانتا ہے اسی کے پاس ہیں غیب کے سارے خزانے کوئی نہیں جانتا ان کو وہ سب جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور بہر میں ہے دریا میں ہے کوئی ورق کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کو جانتا ہے زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر وہ اس سے واقف ہے کوئی خشک یا کوئی تر نہیں جو اس کے پاس ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو وہی تو ہے جو تمہیں رات کے اندر موت دیتا ہے اور دن میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سب سے خبر کی خبر رکھتا ہے پھر تم ایک روز اٹھائے جاؤ گے تاکہ تمہاری مدت مقررہ پوری ہو جائے پھر وہ تم کو اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری مدت مقررہ پوری کر دی جائے پھر اسی کے بعد اسی کی طرف تمہاری واپسی ہوگی اور وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے مشقین مکہ جو سوالات کر رہے ہیں حضور عبد السلام سے اس کے بارے میں بیان چل رہا ہے جو اعتراضات آپ کی رسالت کے اوپر ہیں اور قرآن کریم کی صداقت کے اوپر وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے پچھلی آیات میں آپ سن, سن رہے ہیں تفصیل کے ساتھ انہیں اعتراض تھا حضور رب اللہ وسلم کے اوپر اور کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ جو یہ لوگ ہیں ایسے لوگ جو معاشرے کے طبقے کے گرے ہوئے لوگ ہیں یا دبے ہوئے کچلے ہوئے لوگ ہیں یہ تمہارے پاس بیٹھتے ہیں اور جو سربراہردہ لوگ ہیں سرمایہ دار لوگ ہیں بڑے مالدار لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں بیٹھتے مشکلات کا شکار ہو تم لوگ ہم مشکلات کا شکار نہیں ہم آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں کیسے مان لیا جائے اس بات کو کہ آپ سچے ہیں کوئی دلیل دیجئے ہمیں کوئی نشانی لائیے کم سے کم یہ ہونا چاہیے कि हम आपको चुटला रहे हैं तो हम पर कोई अजाब आए अल्लाह का हम तबाह बर्बाद हो जाए कम से कम ये होना चाहिए कि अल्लाह को जुटलाने के नतीजे में आपको जुटलाने के नतीजे में हम पर तबाही बर्बादी आ जाए हम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाए ये मुश्तिन मक्का का एतराज़ था और ये कहते थे वो कि आप अगर हमारे मबूदों को तस्लीम कर लें यानी जो महबूदों को हैसियत हम देते हैं وہ آپ تسلیم کر لیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم انہیں سفارشی مانتے ہیں صرف اللہ کے دربار میں مانا اب اللہ علیہ وقربونہ اللہ ذلفا یہ اللہ کے نیک بندے جن کے بت ہم نے بنا رکھے ہیں ہم تو صرف اس لیے ان کے آگے پوجا پاٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کرائے رقلون ہا الِ شفعنۂ یہ ہمارے پاس ہمارے لیے اللہ کے پاس پہنچانے والے ذرائع ہیں محض اس بات کو آپ مان لیجئے تسلیم کر لیجئے اللہ کا تو ہم بھی انکار نہیں کر رہے ہیں خدا کو تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں آپ اس بات کو مان لیجئے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی پکار سکتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں اللہ تک قریب کر دیں گے کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے قادر مطلق تو ہم بھی اللہ ہی کو مان رہے ہیں سارے اختیارات کا سرچشمہ تو ہم بھی اسی کو مان رہے ہیں ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہے جو آپ اتنا بڑا کھڑا کر رہے ہیں جھگڑا اور تمام بھائی بھائی لڑ گئے ہیں گھر گھر الگ, الگ ہو گیا ہے اس کو آپ تسلیم کر لیجئے اس کے اوپر حضور کیا جواب دیں یہ قرآن کریم کی آیات میں ان کو القاع کیا جا رہا ہے قلّی نوہی تو ان آبود الزیندون آپ ان سے کہہ دیں مجھے روک دیا گیا ہے اس بات سے کہ میں ان لوگوں کو پکاروں جن کو اللہ پہ چھوڑ کر تم پکارتے ہو میں ان کی پوجا اپرستش کروں پوجا پاٹھ کے طریقے اپناؤں ان کے لیے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو تو ضرور یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے چھوڑ کر دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں اور ابھی اعتبار سے مندون اللہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی اللہ بھی ہے اور وہ بھی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے چھوڑ کر ان کو تم پکارتے ہو مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کس نے روکا ہے کس طرح روکا ہے اس کی کوئی کے الفاظ میں ہے گیا یعنی میرا عقل میرا ضمیر میرا دل اور وحی الہی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اور فرشتہ جو میرے پر آتا ہے اور یہ کتاب بینہ خدا کی دلیل روشن جو میرے پر نازل ہوتی ہے یہ سب مجھے روکتی ہیں اس راہ پر جانے سے جس کا مطالبہ تم مجھ سے کرو یہ مجھے توحید خالص کی دعوت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کا انعت کا حقیم مطلب حقم اور اسی کے آگے ہمیں تمام عبادات کی جتنی بھی رسمیں ہیں وہ ادا کرنی طواف دعا قربانی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس اللہ کے لیے خاص ہیں اسی کے لیے ہونی چاہیے اپنے تمام دعائیں نفع نقصان کے سارے امیدیں جتنی بھی ہیں وہی نفع ہمیں دے سکتا ہے وہی نقصان وہی مرض اور وہی شفا وہی موت اور وہی حیات سب کچھ وہی عطا کرتا ہے یہ ہے قرآن کی تعلیم یہی میرا ضمیر میرا وجدان کہتا ہے یہی میرا ضمیر میرا عقل اور میرا شعور مجھ کو بتاتا ہے میری ہر چیز مجھ کو روکتی ہے اس بات کو تسلیم کرنے سے جس کی طرف تو مجھے دعوت دیتے ہو انہیں نحیط میں روک دیا گیا ہوں فائل کی سراحت نہیں کی ہے کہ کس نے روکا ہے یہ نہیں بتایا میں روک دیا گیا ہوں ہر چیز انسان کو اگر اللہ کی وہی آ رہی ہے تو یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے لیکن اگر وہی نہیں ہے تو انسان کے خود عقل اور انسان کی سوچ ہر چیز اور انسان کا ضمیر ہر بات اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس پوری کائنات میں جو بہت بڑی کائنات ہے اللہ کے علاوہ جو خالق کائنات ہیں کوئی برتر طاقت نہیں ہے کوئی برتر طاقت نہیں ہے وہی ہمارا محقیقی ہے کہ بہت بڑی کائنات ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں روک دیا گیا ہوں تدون من دون اللہ میرے ساتھ مجبوری یہ ہے اللہ اور یہ کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی ہرگز نہیں کر سکتا یہ سب تمہاری خواہشات ہیں تمہیں کسی ذریعے سے معلوم نہیں ہوا ہے یہ جو تم سمجھتی ہو کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں خدا کے حضور میں یہ حقیقت نہیں ہے یہ تمہاری خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے تم بدکاریاں کرو یہاں اور کوئی تمہاری سفارش کر دے بس یہ تمہاری خواہش ہے حقیقت نہیں ہے یہ. یہاں سب کچھ بدکاریاں کی جائیں اور ایک وہاں تمہیں سفارشی مل جائے یہ تمہاری ساری بدکاریوں کو وائٹ کر دے بلیک کو تمہاری خواہش ہے صرف یہ اسی طرح شرک جو ہے یہ تمہاری خواہش ہے حقیقت نہیں ہے تمہیں کسی جبلیل نے آ کے نہیں بتایا ہے نہ تمہارے عقل و شعور نے تمہیں بتایا ہے تمہاری خواہش ہے جو ہنگامے ہیں جو باجے بج رہے ہیں جو ڈرگس ہو رہے ہیں جو چڑھاوے چڑھ رہے ہیں اس سے جو رونق ہے جو تمہارا کاروبار بنا ہوا ہے لوگ آتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں تمہاری آمدنی ہوتی ہے یہ اس کی وجہ سے تمہاری خواہش ہے کہ یہ بازار شرکا یوں ہی جمع رہے کوئی حقیقت نہیں ہے تم اس کے اوپر عقل اور دلیل کے روشنی میں نہیں پہنچے ہو یہ تمہاری خواہشات ہیں محض تو خواہشات ہوتی ہیں انسان ان کو نظریات کے لباس پہنا دیا کرتے چھوٹے پیمانے پر خود اپنے اپنے یہاں بھی دیکھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہماری خواہشات ہیں ہماری مرضی ہے میں بالکل تو ٹیلنگ نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشوں کو کس طرح سے نظریات کا لباس پہناتے ہیں خوبصورت لفظ پہنا دیتے ہیں مثلا ہم سید النبی کا جلسہ کرتے ہیں لوگ کیوں جاتے ہیں اس جلسے کیوں جاتے ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کھینچ کر کے لے جاتی ہے ایسا تو نہیں جلسہ پنڈال ہے چمکتا ہوا جگمگاتے ہوئے راڈ ہیں جھمکتا ہوا اسٹیج ہے اس کے بعد بستی ہوئی کیسٹیں ہیں ایک جو ماحول رنگا رنگ ہمامی کا ہے وہ کھینچ کر کے لے جاتا ہے لوگوں کو وہ کھینچ کے لے جاتا ہے ورنہ اگر کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کوئی آدمی بےچارہ سیدھے سادے انداز میں حضور اقبال کی سیرت بیان کرے کون شوق کر رہا ہے کون آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا ہے کسی کو نہیں ہے تو وہاں جو شاندار جگمگاد ہے جلسوں میں جو چیز کھینچ کر لے جا رہی ہے وہ اپنی خواہش نفس ہے اور ہم اس کو کتنا خوبصورت نام دیتے ہیں عشق رسول ہمیں لے جا رہا ہے عشق رسول ہمیں لے جا رہا ہے ایسا ہم نام دیتے ہیں میں تو پھر بھی اپنے اس درسِ قرآن کو ہلکا درسِ قرآن کو مبارکباد دیتا ہوں اسمان کر کہ یہاں کوئی تام جھام نہیں ہے کوئی چمک دھمک نہیں ہے کوئی ایسا جھمک جھمکدار اسٹیج بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے دل کو بہلانے والی کوئی چیز نہیں ہے یہاں تو صرف مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے کلامی کی وجہ سے ہیں اور کوئی چیز یہاں جوڑنے والی نہیں ہے تو یہ چیز اللہ کے ہاں انشاءاللہ مقبول ہو کوئی ایسی چیز نہیں کہ بہت شاندار اسٹیج لگا ہوا ہے بڑے بلب لٹک رہے ہیں بڑے اراڈ ہیں بڑے ہنگامے ہیں بڑی میوزک ہو رہی ہے بڑی امید ہو گیا کہ کی کیسے اڈے بج رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں تو صرف اور صرف قرآن کریم کے لیے آپ آ رہے ہیں اور یہ جذبہ آپ کا اللہ کے حضور اگر مقبول ہو گیا تو آپ کے لیے کافی سب سے بڑا سفارشی یہی ہے یہی ہے سب سے بڑا سفارشی کیونکہ اس میں کسی خواہشیں نہ اس کا دخل نہیں ہے یہاں واقع اور صحیح تعلق جو آپ کا قرآن کریم سے ہے جو محبت اس کا دخل ہے ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ انسان نے اپنی خواہشوں کو خوبصورت لفظ پہنائے ان لوگوں کو بھی یہ تھا میں گرفتار تھے نیک راہ پر تو آنا نہیں چاہتے تھے نیک راہ پر تو آنا نہیں چاہتے تھے انہیں بدکاریوں میں انہیں خواریوں میں رہنا چاہتے تھے لیکن یہ بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے کی تعالیٰ کے یہاں پٹائی نہ ہو ہماری تو بس کہہ دیا کہ یہ تو حولا شفاؤن آئند اللہ جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ سب کچھ ہے ہم خواری میں بھی رہیں گے بدکاری میں بھی رہیں گے لیکن یہ اللہ ہم تیرے محبوب میں خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ضلت لیکن تیرے محبوب کی یہ یہی ہے خواہشات نفس قوار سے نہیں نکلیں گے بدکاری سے نہیں نکلیں گے بس محبوب کی امت میں ہونے کا آسرا کر کے پڑ جائیں گے تو یہ ہے اپنے بدکاریوں کو خوبصورت لفظ پہنانا کون کہتا ہے کہ ہمارے حضور وسلم ہماری شفاط نہیں فرمائیں گے ہمیں ان کا آسرا ہے ان شاء اللہ ہماری شفاط فرمائیں گے لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ نوضوب اللہ ظالک ہم حضوراک اسلم کو اپنے گناہوں کی ڈھال بنا لیں اس لیے نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے یہ حضور اق کی توہین ہے یہ آپ سے محبت نہیں ہے ہم اپنی بسات حضور کے راستے پر چلیں گے حضور کے کہیں پر چلیں گے حضور کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ہمارے پیر لڑکھڑائیں گے ہم سے لورش ہوگی تو ہمارے حضور انشاءاللہ ہمیں سینے سے لگائیں گے ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں چپڑا کا یہ مطلب نہیں سمجھتے ہیں کہ ڈائٹ کے ٹھٹ کے جو جائے کرو شرابے پیو ڈکیدیاں ڈالو بھائی کا خون چوسو محل ڈھاؤ اس کے ڈاؤ, محل بناؤ اور بس حضور موجود ہیں اب یہ مطلب بالکل نہیں سمجھتے ہیں ہمارے حضور اس لیے تھے آدھی برخت ہے وہ وہ دنیا میں ہدایت کا اجالا پھیلانے کے لیے آئے تھے تو یہ ہے احوا یعنی خواہشات خواہشات کے انسان پیروی کرتا ہے الفاظ خوبصورت تلاش کر لیتا ہے آپ فرمانے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا یہ حقائق نہیں ہے لا طبی و یہ حقیقتیں نہیں ہیں تمہارا دل بھی جانتا ہے کہ یہ حقیقتیں نہیں ہیں جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے دل کی خواہشات ہیں تم چاہتے ہو تمہارا یہ کاروبار چمکتا دمکتا بنا رہے اس لیے تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو لا طبی و میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اللہ طبی کہ تمہاری خواہشات کی میں پیروی کروں قد غلل کیونکہ اگر ایسا میں نے کیا قد غلل تو اگر میں نے ایسا کیا تو تو میں بھٹک جاؤں گا گمراہ ہو جاؤں گا وما انا من المحتین اور پھر کبھی ہدایت نہیں پا سکوں گا اگر میں نے ایسا کیا میں تو ہادی ہوں دوسرے کو ہدایت کی راہ پر چلانے کے لیے آیا ہوں اور اگر میں نے تمہاری راہ اپنا لی تو پھر تو میں بھٹک جاؤں گا اور آگے فرما رہے ہیں وما انمن المحتین اور پھر کبھی ہدایت نہیں پاؤں گا کیوں پھر کبھی ہدایت کیوں نہیں پاؤں گا کیوں ہدایت نہیں پاؤں گا دو باتیں اس میں آپ نے فرمائیں اللہ تعالی نے دو باتیں حضور حسن سے کہلوائیں اس بات پہلی بات تو یہ کہ شرک جو ہے وہ ایسا پیچدار ہوتا ہے ایسا کجمج ہوتا ہے ایسی بھول بھلیاں ہوتا ہے جو اس میں ایک بار بھٹک گیا اس کو نکلنا نصیب نہیں ہوتا وما انا من المحتین بڑے خوبصورت لفظ ہوتے ہیں اس کے پاس بڑی دلیلیں ہوتی ہیں اس کے پاس بڑی چمک دمک ہوتی ہے اس کے پاس زندگی میں بڑی بھڑک ہو جاتی ہے اس میں جو پھنس جاتا ہے وہ نکل نہیں پاتا مما نمین المحتین پھر میں کبھی ہدایت نہ پاؤں گا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا سچ چشمہ تو زیادہ باری ہی ہے اللہ ہی سے تو ہدایت ملتی ہے اسی کی توحید تو ہدایت کا خزانہ ہے اور جو توحید سے پھٹک گیا اور اللہ سے روٹ گیا وہ اس کو ہدایت کون دے گا کہاں سے ہدایت پائیں گے مما من المحتین جس نے توحید ہی کو چھوڑ دیا توحید ہی تو ہدایت کی اصل ہے۔ <تصفح> اللہ تعالی کو سب کچھ سمجھنا کائنات کا ہے کہ مطلب جب اسی کو کسی نے بلا دیا تو کہاں سے ہدایت پائے گا۔ قل اننی علی بینۃ من ربی وکذبتم به۔ آپ ان سے کہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ ما اندی ما تستعجلون اور اب میرے پاس وہ نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے. یہ ہے اصلی فرق یہ ہے اصلی اختلاف میرا اور تمہارا ایک مسلمان کا ایک کافر کا یہ ہے اصلی اختلاف میں تو اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں تم بھی اور تم نے اسے چھٹلا دیا. وہ دلیل جو اللہ تعالی نے نازل کی تھی حق کو پہچاننے کے لیے اور باطل کی شناخت کے لیے وہ تو یہی دلیل روشن تھی قرآن کریم اسی سے تو معلوم ہوتا ہے حق کیا ہے اور بادل کیا ہے یہی تو بتاتی ہے سچائی کا راستہ اسی کو تم نے جھٹلا دیا اب کہاں سے چاہیے تم کو ملے میں تو اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں میں نے تو اس میں اس کے روشنی میں حق کو دیکھ لیا ہے مکس جب تم بھی لیکن تم نے تو اسے جھٹلا دیا ہے اب کہاں سے تم کو ہدایت ملے اب تم چاہتے ہو ہدایت میرے لیے ملنے کے لیے عذاب نازل ہو ایک دوسری دلیل چاہتے ہو جو اصلی دلیل تھی اس کو تم نے مانا نہیں اور جو دلیل نہیں ہے اس کو تم طلب کر رہے ہو کہ عذاب نازل ہونا چاہیے گے اللہ تعالیٰ رہے ہیں نبی میرے پاس وہ عذاب نہیں ہے میرے پاس تو رحمت ہے یہ میں رحمۃ العالمین ہوں تمہارے لیے رحمت اور مہربانی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں میں تو رحمت لایا تھا تم اس سے عذاب مانگ رہے ہو رحمت کو تم نے جھٹلا دیا اور مانگ وہ چیز رہو جو میرے پاس نہیں ہے مہندی ماتور نبی وہ چیز مجھ سے مانگ رہے ہو جو میرے پاس نہیں ہے فیصلہ کرنے کے لیے یہ فیصلہ اب عذاب سے ہو جائے حالانکہ فیصلہ کرنے کی تو کتاب کافی تھی یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کا فیصلہ برحق حق دنیا میں کوئی بھی انسان ان حکم اللہ تاجر نبی ان حکم اللہ للہ. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے مِنْ حُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ کب تمہارے پر عذاب آئے کب نہ آئے آئے کی نہ آئے یہ فیصلہ میرے پاس نہیں تم عذاب مانگ رہا ہو فیصلے سب اللہ کے ہاتھ میں کب آئے کب نہ آئے یا قص الحق وہ عمر حق بیان کرتا ہے وہی صحیح فیصلہ کرتا ہے وَهُوَ خیر الْفَاصِلِينَ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کیوں ہے اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا؟ اس لیے کہ اللہ کی کسی سے رشتے نہیں ہے اللہ کے سارے بندے ہیں برابر اسے کسی قوم کا کسی ذات کا کسی نسل کا کسی رنگ کا تعصب نہیں ہے اللہ کو سارے اس کی مخلوق ہے صحیح فیصلہ کس پہ عذاب ہو کس پہ عذاب نہ ہو کون سزا کا مستعق ہے کون جزا کا یہ صحیح فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے دنیا میں کسی کو انسان کو بھی خیر الفاص نہیں ہے. صحیح فیصلہ کرنے والا کوئی بھی ہو کوئی شخص ہو کوئی قوم ہو فیصلہ کرتے وقت اپنے حق میں ڈنڈی مار لیا کرتی ہے ہر شخص آپ کسی آدمی کو بنا دیں فاصل فیصلہ کرنے والا دلائل سب اپنے حق میں جائیں گے کڑوا کڑوا جو ہے وہ تھو تھو کر دے گا میٹھا میٹھا پک کر لے گا اپنے حق میں ساری چیزیں ہم دیکھتے آئے ہیں جو لوگ بڑے چیمپئن بنتے ہیں فیصلوں کے حق کے صداقت کے دنیا میں نیشنزم ہے نیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے میری قوم حق پر ہے چاہے سچ ہو یا جھوٹ یعنی جو مرغہ صرف اپنے گھوڑے پہ اذان دے اس کو کہتے ہیں میرا ہی بس جو ہے سب سے اونچی اونچ قوم میری ہے میرے پورا بہت اونچے تھے میری قوم بہت بڑھیا ہے اس کا نام ہے نیشم اور فیصلے سارے کے سارے ہر ایک کے جتنے بھی قوانین بنے ہیں برطانیہ میں آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آپ کریں کوئی جرم نہیں عیسائی اسلام کی توہین آپ کر دیں پکڑ کے لے جائے گی آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی قانون ہے عیسیٰ علیہ السلام کی آپ توہین نہیں کر سکتے بریٹن میں اور اسی میں سلمان رشدی نے حضور احمد کی توہین پر اپنی کتاب لکھی تو اس کے خلاف اگر کسی نے احتیاج کیا تو ناراض ہو گئے کہ یہ کیا بات ہر آدمی کو اپنے خیالات کے اظہار کہا کہ یہ ہے کوٹے تک یہ کہہ رہی ہیں قانون تک یہ کہہ رہا ہے یہ انسان کا بنائے کا قانون ہے انسان کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا وہ ضرور ڈنڈی مارتا ہے آپ اپنے ملک میں رب ہے وہ سب ہی کا ہے وہ سب کو دیکھتا ہے کالے گورے زبان کا اختلاف اس کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کوئی چیز نہیں ہے سب اس کی مخلوق ہیں اس لئے انسان جب تک اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو اور ذوابط کو تسلیم نہیں کرے گا اس کو سچا انصاف نہیں مل سکتا کہیں تلیم مل سکتا وہی خیر الفاصلین یا قص الحق وہی صرف سچ بات کہتا ہے یا قص الحق سچ بات صرف خدا کہتا ہے وہ خیر الفاصلین باقی سب کے آ اپنی قوم کی اپنی تاریخ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جب وہ ادا کیا کرتے ہیں اق صرف اللہ بیان کرتا ہے خیر الفاصلین اور وہی ہے صحیح فیصلہ کرنے والا اس کے علاوہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کرتا آپ کہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتی وہ چیز جو تم مانگ رہے ہو عذاب اب تک تو فیصلہ ہو بھی جاتا لقی وبئی نکم کیونکہ میں ہوں انسان اور انسان اپنے جذبات سے ہوتا ہے بیٹا اب تک تو تباہ تمہیں تباہ ہو برباد کر کے کب کا معاملہ بھی ختم ہو چکا ہوتا اگر عذاب میرے ہی ہاتھ میں ہوتا تو میں ایک سیکنڈ کی داخل نہیں کرتا آزادی آ جاتا. آ جاتا. اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا یہ اور وہ چیز جو تم مانگ رہے ہو میرے ہاتھ میں ہوتی تو اب تک میرا اور تمہارا فیصلہ ہو چکا ہوتا لیکن شکر کرو کہ یہ اللہ رحمن الرحیم کے ہاتھ میں ہے جو بہت بردبار ہے بہت حلیم ہے یہ اس کے ہاتھ میں اس لئے تمہارا فیصلہ ابھی رکب ہوا ہے وہ ابھی تمہاری سرگرمیاں دیکھ رہا ہے فوری طور سے کوئی سٹیپ تمہارے خلاف نہیں لیا جا رہا ہے اللہ اعلوم لیکن اللہ جانتا ہے ہر ظالم کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے ظالموں کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ دیکھ نہیں رہا کہ وہ جان نہیں رہا ہے اگر وہ کوئی اکشن نہیں لے رہا ہے اگر تم اس کی دنیا میں پھر رہے وہ سینہ تانے ہوئے کوئی بھی آدمی کوئی بھی بادل پرست یا کوئی بھی انسان اگر یہ ہے دنیا میں حق کو چھٹلانے کو میری گردن تو کوئی جھکانے والا نہیں ہے اگر کوئی بھی یہ سمجھ رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی جو خیر الفاظ کا فیصلہ کرنے والا ہے وہ عالم جس والمین ہے یہ نہ سمجھے کہ اللہ نوز نابینا ہے اور نہیں رہا کوئی یہ سمجھے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس دنیا میں یہ اسٹیج جو حق و بادل کا برپا ہے اس میں حق و بادل کے کون زخم اٹھا رہا ہے اور کون زخم کھا رہا ہے اور کون زخم پہنچا رہا ہے یہ سب وہ دیکھ رہا ہے سبز کی نگاہوں کے سامنے ظالموں کو بھی دیکھ رہا ہے مظلوموں کو بھی دیکھ رہا ہے سب خدا دیکھ رہا ہے اب اگر فیصلے میں داخل ہو رہی ہے تو اس کی وجہ ہے خدا کی مسلحت خدا کا یہ علم کہ کب ایکشن لینا چاہیے کس وقت ایکشن لینا چاہیے اس کو آگے کے عید میں بتایا غند وفاتی اور غیب علم غیب کا سارا علم اللہ کے پاس ہے اس کے سارے خزانے اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ علم کہ کب کس قوم کے خلاف ایکشن لینا ہے کب کس قوم کو تہ بالا کر دینا ہے نیست و نابود کر دینا ہے کب کوئی قوم خدا کے عذاب کی مستحق بنتی ہے یہ صرف خدا کے پاس ہے مستقبل میں کس اور قوم کا کیا انجام ہونا ہے آج جو بہت عروج والی نظر آتی ہیں کیا یہ اسی عروج والی رہیں گی آگے کیا ہونا ہے یہ اللہ جانتا ہے ہماری یہ اندھی اگے نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا تو اللہ کے پاس ہے سارے غیب کے خزانے کوئی نہیں جانتا و الہامعفل البر والبحر جو کچھ خشک کی تری میں ہے سب کچھ وہ جانتا ہے و ما تسقط من ورقه سے کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے ولا حبۃ فی ظلمات الارض زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا نہیں پھوٹتا مگر وہ اس کو جانتا ہے ولا رطب ولا یابس کوئی خوشک نہیں کوئی تر نہیں مگر وہ اس کے پاس لکھا ہوا ہر چیز ऐसा ना समझना समझना है कि छोटी छोटी चीज़ें उसकी निगाह से उजल हो जाती है इतनी बड़ी कायनात में हमने क्या कर डाला अल्लाह में तो देखा ही नहीं करोड़ों अरबों को दुनिया में चुपके से हमने कुछ कर डाला किसी अकवाले पे सिदम तोड़ दिया तो कुछ देखने वाला ही नहीं है कोई इसकी फिल्म नहीं दी गई कोई इसका फोटो नहीं खींचा गया कोई कि किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है ऐसा ना समझना एक एक गदाना एक एक जर्रा हर वक्त वो चेक कर रहा है अर वक्त वो देख कोई भी ऐसा नहीं सब कुछ देख रहा है उसके पास किदाय मुबीन में सब कुछ है اور اس لیے ہے کہ ظاہر ہے جب وہ اتنی جزیات جمع کر رہا ہے جب ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے اور جب اسے ہر جزے کا, ہر کے پتے کا, اور ہر دانے کا علم ہے تو یہ علم کسی مقصد ہی سے تو ہے کیا بلاو جی تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کیوں ہر چیز کی معلومات رکھے ہوئے ہے بلاوجی علم ایسا علم جس سے کوئی فائدہ نہیں کسی مقصد سے ایک ایک اکٹھا کر رہا ہے ایک ایک چیز پہ جو نظر رکھے ہوئے ہے کسی مقصد سے رکھے ہوئے اور مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ان سارے اعمال کو ان ساری چیزوں کو ایک روز اکٹھا کر کے چیک کر لیا جائے اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے دی جائے یہ مقصد ہے اس لیے وہ چیک کر رہا ہے اب رہ گئی یہ بات کہ وہ روزہ حساب کب آئے گا کہ آئے گا کبھی نہیں آئے گا یہ تو بیکار کی باتیں ہیں کہ علامیہ علم رکھے ہوئے ہے اور علم اس لیے رکھے ہوئے کہ حساب میں چیک کرے ظالم کو سیدھا اکٹھا جاب وہیں دے دے اس لیے کر رہا ہے یہ تو آپ بیکار کی بات کہہ رہے ہیں اس کا اس کا اس کا کوئی ثبوت دکھائیے کوئی ایکسپیریمنٹ کہ ایسا دن آ بھی سکتا ہے آپ نے فرض کر لیا اور آ جائے گا کیسے آ جائے گا کیوں آ جائے گا کوئی ایکسپریمنٹ کوئی ہماری آنکھ سے مشاہدہ وہ دن آتا ہے کہ نہیں وہ تو روز تمہیں مارتا ہے اور روز ہر رات تم سوتے ہو تو تم مر اس صبح کو اٹھتے ہو تو تم تم زندگی کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہو یہ شب و روز شب و روز کا یہ اٹھنا جینا یہ تو روز کی رہر سل ہے تمہاری تمہیں اس روز آخرت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کیسے آئے گا تو روز ہوتا ہے روز روزیوں میں رات تم مرتے ہو وہ تم منہار اور ہر روز تم زندہ ہوتے ہو ہر صبح تم زندہ ہوتے ہو جس کی قدرت ہے رات میں تمہاری روح وضب قبض کرتا ہے دن کو تمہیں پھر ایک بار آ کے تمہاری کھول دیتا ہے تمہارے کان سننے لگتے ہیں تمہاری آنکھ دیکھنے لگتی ہے تمہارا شور بیدار ہو جاتا ہے ایسا روز ہوتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے تم کو ایک روز پھر لا اٹھائے گا تاکہ تم اپنی مقررہ مدت پوری کر لو جو تمہیں جی نے کی ہے وہی جو تم کو روزانہ رات روزانہ صبح کو اٹھا دیتا ہے اور تم آنکھ ملتے اٹھ بیٹھتے ہو ایک روز اس زندگی کی موت کے بعد بھی تم آنکھ ملتے اٹھ بیٹھو یہ کچھ تم خدا سے ایکسپیریمنٹ پوچھ کہ وہ ہمارے ظلم کا حساب دینے کے لیے اس نے وقت چھپا کے کیوں رکھ لیا ہے بتا کیوں نہیں دے رہا ہے اتنا چیک کیوں کر رہا ہے آئے گا وہ دن اور اس کا مشاہدہ اگر تم چاہتے ہو تو روزانہ یہی رات کو سونا اور صبح کو اٹھنا یہ اس کا چھوٹا سا مشاہدہ تم کر سکتے اس کے قبضۂ قدرت میں ہے یہ سن ما یہی مرضی حکم پھر تم سب جاؤ گے اسی کی طرف لوٹ کر سم ما یوں بما کن تم سب پتہ چل جائے گا تمہیں تمہارے اعمال ان کا رزلٹ ان کا بدلہ ہر بات معلوم ہو جائے گی گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ مشتاقین کے لطانے جواب تھے۔ کل ان اب یہ اس پوری تشریح کے بعد اب اپ یہ رکوع ترجمہ سنیے تو اپ کو سمجھ ا جائے گا۔ اپ کہیں رسول صلی اللہ علیہ مجھے روک دیا گیا ہے میرا قل میرے ضمیر میرا شعور ہر چیز مجھے روکتی ہے کہ میں اس راہ پر چلوں ان لوگوں کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو۔ اور آپ اس سے کہیں میں تمہاری خواہشات کی پیروی کبھی نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تب تو میں بھٹک جاؤں گا اور کبھی راہ نہیں پا سکوں آپ ان سے کہیے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم اس سے مانگ رہے ہو جس کی جلدی کر رہے ہو اب تک تو میرا اور تمہارا فیصلہ ہو بھی جاتا لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کون ظالم ہے کون ظلم کر رہا ہے اسی کے پاس ہیں غیب کے سارے خزانے کوئی نہیں جانتا ان کے علاوہ وہ سب جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہو رہا ہے جو کچھ دریا میں ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ وقت جانتا ہے اور زمین کی گہرائیوں میں تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر وہ اس کو جانتا ہے کوئی خوشک نہیں ہے کوئی تر نہیں مگر وہ اس کے پاس کتاب مبین نے لکھا ہوا ہے اور وہ تو روز تمہیں رات کو موت دیتا ہے اور دن میں تمہیں اٹھاتا ہے اور دن میں تمہاری سرگرمیاں جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے اور وہی ایک روز تمہیں پھر دوبارہ زندہ کر دے گا تاکہ تمہاری زندگی کی مدت مقررہ پوری ہو جائے پھر اسی کی طرف تم لوٹا جاؤ گے اور وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جو کچھ تمہاری کارروائیاں कोई इस के दुआरे में? का है? है, ये जनाद वाला बल्कि ये, ये, ये, ये, ये, वाल ये बेहतर है جیسے انہوں نے سوال کیا جو تفصیل ہونے والی ہے اس رگو کو اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو آپ تھوڑا سٹڈی کر لیا کریں تاکہ زیادہ سمجھ میں آئے آپ کی تو آپ دیکھ لیا کریں کسی بھی ترجمے قرآن کی مدد سے تو یہ آپ کو بہت سہولت ہو جی جائے گی اس کو سمجھنے میں سے اللہ علی محمد محمدین علیہ محمدین قم الصلی تعالیٰ ابراہیم اللہ علیہ وحم الفاظ المید اللہ مبارک علام الحمدین ابراہیم بنا كل من الخادم وربنا اذن لنا ان نعاملنا هيدي ديماني عامر من ذاته بابنا وفقنا ونا مننا كبرنا تياتنا فتنا معنا سبحان ربيك الرب العز ما سيكون والسلام على الرسول من الحي النافذ فيكباتنا हमारे